ہم تو نات بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ کروزہ تریہ قریب آ رہا ہے ڈبلو ڈبلو رہا ہے دس الحمدللہ وحدہ کام والسلام للہ من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات بالارض واخطلاف اللیل بالنہار لآیات لئولی الالباب الذین الله اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات بالارض رب نخلقلا سب انار رب خلارین صدق اللہ سورہ علی عمران کی آیت نمبر 190 سے آج کے درس کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور یہ آیت کریمہ پچھلے درس میں بھی زیر بحث آ چکی لیکن مضمون نامکمل رہ گیا تھا اس لیے ہم نے آج بھی اسی آیت کریمہ سے درس کا آغاز کیا ہے اللہ فرماتے ان نفی خلق اس والارض واختلاف عرض وقت نہار بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے عدل بدل میں لیات الالباب البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے عقل والے کون ہیں اللہ فرماتے اللہ کرون اللہ قیام وقدم ولا جنوبی جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بھی بیٹھے بھی اور اپنی کروٹوں پر بھی یہ ہیں عقل والے ارض کر چکا ہوں کہ یہ آیات بڑی فضیلت والی ہیں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تحجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو یہ آیات آسمان کی طرف اپنا منہ مبارک اٹھا کر پڑا کرتے تھے اور آپ کی اتباع میں اور آپ کی سنت میں ہمیں بھی چاہیے کہ اگر اللہ ہمیں تحجد کی توفیق دے تو ہم بھی یہ آیات پڑھیں اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ تحجد بڑی فضیلت والی نماز ہے نفری نمازوں میں سے کسی نماز کا قرآن کریم میں سوائے تحجد کے ذکر نہیں ہے اور اللہ کے ولیوں اللہ کے نبیوں اللہ کے نیک بندوں میں سے کوئی ایسا نہیں گزرا جو تحجد کا اہتمام کرنے والا نہ ہو اس میں شک نہیں کہ ہم میں سے بعض کی مجبوریاں بعض کی مصروفیات بعض کے آزار دن بھر کی دوڑ دھوپ ان کو اس قابل نہیں چھوڑتی کہ وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھ سکے لیکن ایسے لوگوں کے لیے بڑی آسانی پیدا کر دی گئی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص عشاء کے بعد سونے سے پہلے عشاء کے بعد دو رکعت پڑھ لے تحجد کی نیت سے پڑھ لے تو وہ بھی تحجد پڑھنے والا ہی شمار ہوتا ہے اور اس کی عبادت اللہ کے ہاں اس کی عبادت اللہ کے ہاں رات بھر کی شمار ہو جاتی ہے تو اس لیے بھائی اگر کسی کو شہری کے وقت صبح صادق کے وقت اٹھنے کا یقین نہ ہو تو وہ کم از کم عشاء کی نماز کے بعد تحجد کی نیت سے دو رکعت پڑھ لے تو ثواب سے محروم نہیں رہے گا بہرحال اللہ کے نبی ان آیات کی تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے وقت تحجد اور ان آیات میں فرمایا گیا کہ اقل مند وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بھی بیٹھے بھی اور اپنی کروٹوں پر بھی مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ ذکر کرتے ہیں اصل بتانا مقصود یہ ہے کہ وہ دا ذکر کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کبھی ذکر کریں اور کبھی ذکر نہ کریں بلکہ ہمیشہ ذکر کرتے ہیں جس حالت میں بھی ہوں جس کیفیت میں بھی ہوں وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جو چلتے پھرتے بھی کیا جا سکتا ہے گاڑی چلاتے وقت بھی کیا جا سکتا ہے کام کرتے وقت بھی کیا جا سکتا ہے میری بہنیں اور بیٹیاں آٹا گونتے ہوئے روٹی پکاتے ہوئے سالن پکاتے ہوئے اور جھاڑو پوچھا کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں بلکہ اگر وہ ایسا کریں گی تو ایک ایک چیز میں برکت پیدا ہوگی روٹی میں برکت پیدا ہوگی سالن میں برکت پیدا ہوگی گھر میں برکت پیدا ہوگی بچہ جو ان کی گود میں پل رہا ہے اس بچے میں برکت آئے گی اس بچے کے دل کے اندر اللہ کی محبت بیٹھے گی اللہ کے نبی کی محبت بیٹھے گی کلمہ بیٹھے گا ایمان بیٹھے گا اور میں کیسے کہوں کہ آج میری بہنوں اور بیٹیوں کی اکثریت بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اس حالت میں کہ وہ گانے سن رہی ہوتی ہیں وہ فلمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ ناچ گانے پر مبنی مشتمل پروگراموں میں محب ہوتی ہیں اس حالت میں وہ بچوں کی پرورش کرتی ہیں بچوں کے دل میں ایمان بیٹھے تو کیسے بیٹھے وہ بچہ جب بولنے کے قابل ہوتا ہے تو اس کی زبان پر اللہ اور اس کے رسول کا نام نہیں ہوتا فلمی ایکٹروں کے نام ہوتے ہیں اداکاروں کے نام ہوتے ہیں گلوکاروں کے نام ہوتے ہیں کھلاڑیوں کے نام ہوتے ہیں لیکن اصحاب رسول کے نام نہیں ہوتے ازواج متحرات کے نام نہیں ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام اس کی زبان پر نہیں ہوتا معاف کرنا میری بہن میری بیٹی اس کی ذمہ دار تم ہو تم ہو تم نے اس بچے کے کانوں میں اللہ کا کلام نہیں ڈالا اور اللہ کا ذکر نہیں کیا بلکہ گانے بجانے کا اہتمام کیا تو اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں کے ہر حالت میں کیا جا سکتا ہے کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے بھی اور یہ بھی بتا دوں کہ بعض اذکار ایسے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں بھی کیے جا سکتے ہیں یہاں تک کہ یہ جو مصنون اذکار ہیں یعنی کھانا کھاتے وقت کی دعا پانی پیتے وقت کی دعا دودھ پیتے وقت کی دعا بیت الخلا جاتے وقت نکلتے وقت کی دعا یہ لیٹتے وقت کی دعا یہ جو مختلف دعائیں ہیں یہ تو ناپاکی کی حالت میں بھی کی جا سکتی ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میری بہن اور بیٹی نپاکی کے دنوں میں بھی کر سکتی ہے اس سے مانیات نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ نپاکی کی دنوں میں وہ بالکل اللہ کا نام لے ہی نہیں قرآن کی تلاوت تو نہیں کی جا سکتی حیض اور نفاس کے دنوں میں لیکن اللہ کا نام لیا جا سکتا ہے چھوٹے موٹے اذکار یہ کیے جا سکتے ہیں حیض اور نفاس کی حالت میں بھی اسی لیے ذکر ایک ایسی عبادت ہے جسے اللہ نے کسرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے اور کوئی عبادت ایسی نہیں جسے کسرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہو اس لیے کہ کسی عبادت کے لیے تہارت شرط ہے وضو شرط ہے قبلہ رخ ہونا شرط ہے اور مخصوص وقت کا ہونا شرط ہے مخصوص جگہ کا ہونا شرط ہے لیکن ذکر کے لیے تو ان میں سے کوئی شرط بھی نہیں ہے وضو بھی شرط نہیں ہے قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں ہے مسجد میں آنا بھی شرط نہیں ہے ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے اسی لیے اللہ نے روزوں کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ کثرت کے ساتھ روزے رکھو نماز کے بارے میں بھی یہ نہیں فرمایا حج عمروں کے بارے میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ کثرت کے ساتھ کیا کرو لیکن ذکر کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا یو ہلدین آ منزکر اللہ ذکر کثیر کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو سب بہ بکرتم صبح شام اس کی تصویر بیان کرتے رہو اللہ نے اپنے مخصوص مندوں کا ذکر کیا تو فرمایا کہ وذاکرین اللہ کثیرم و میرے مخصوص اور محبوب بندے جن کے لیے مغفرت اور اجر عظیم میں نے تیار کر رکھا ہے وہ کون ہے کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں تو اس عبادت کا اللہ نے کسرت کے ساتھ ذکر کرنے کا کسرت کے ساتھ کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فوائد بیان فرمائے ذکر کے ایک حدیث میں جو کہ حلت ابن عمر عنہما سے منقول ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھلی شی انکال و سکالت القلوب ذکر اللہ ہر چیز کو چمکانے والی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے کوئی کیمیکل ہوتا ہے کوئی مسالہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے کسی چیز کو چمکانے والی کوئی چیز لوہے کو چمکانے والی ہے کوئی سونے کو چمکانے والی کوئی کپڑے کو چمکانے والی کوئی پتھروں کو چمکانے والی فرمایا کہ اللہ نے دلوں کو چمکانے والی چیز بھی رکھی ہے ایک ایسی چیز ہے جو دلوں کو چمکا سکتی ہے دلوں کا زنگ دور کر سکتی ہے وہ کون سی چیز ہے فرمایا کہ ذکر اللہ اللہ کا ذکر یہ دلوں کو سیکل کرنے والا ہے دلوں کو چمکانے والا ہے اور فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے اللہ کے عذاب سے بچانے والی جتنا اللہ کے عذاب سے بچانے میں ذکر اللہ مؤثر ہے اتنی اور کوئی چیز مؤثر نہیں ہے اور ایک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر بندہ دل میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اکیلے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی اکیلے اس کا ذکر کرتا ہے اور اگر بندہ مجلس کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کی مجلس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہے اور اللہ ملائکہ پر فخر کرتا ہے دیکھو میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے ایفرشتوں تم نے کہا تھا یہ دنیا میں خون بہائے گا یہ فساد مچائے گا یہ لڑائی جھگڑے کرے گا یہ شہوت پرستی کرے گا لیکن دیکھو یہ میرا ذکر کر رہا ہے ذکر تو تم بھی کرتے ہو لیکن تمہارے ساتھ نہ پیٹ ہے نہ شہبت ہے نہ ضروریات ہے نہ تقاضے ہیں نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں نہ بیماریاں ہیں نہ کمزوریاں ہیں نہ نیند ہے نہ تھکاوٹ ہے اور ذکر تو تمہاری غذا ہے لیکن اسے دیکھو اس کے ساتھ میں نے ساری کمزوریاں لگا رکھی ہیں پیٹ بھی لگا رکھا ہے اہل و عیال کی ضروریات بھی لگا رکھی ہیں میں نے شہبت بھی لگا رکھی ہے بیمار بھی ہوتا ہے تھک بھی جاتا ہے اس کو نیند بھی آتی ہے لیکن دیکھو اس کے باوجود میرا ذکر کرتا ہے تو اللہ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں ذکر کرنے والے بندوں پر اور میرے بھائیوں اور بہنوں اذکار مختلف ہیں استغفار بھی ذکر ہے دروش شریف بھی ذکر ہے تلاوت بھی ذکر ہے کلمہ طیبہ بھی ذکر ہے اور دوسری مسنون دعائیں اور بہت سے اذکار جو اللہ کے نبی نے تلقین فرمائے وہ بھی ذکر ہیں دعا بھی ذکر ہے اور یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یقین جانے یہ بھی ذکر ہے بلکہ سب سے بڑا ذکر ہے نبی والی دعوت نبی والا کام نبی والی تبلیغ نبی والی فکر نبی والی سوچ نبی والا درد نبی والی تڑپ یہ سب سے بڑا ذکر ہے سب سے بڑا ذکر ہے نبی والی فکر لے کر رکھنا دل میں رکھنا اور نبی والا کام کرنا اللہ کے نبی قرآن سناتے تھے اللہ کے نبی پکارتے تھے دعوت دیتے تھے ابھی آ بھی رہا ہے تو اس لیے یہ بھی ذکر ہے اور مجھے یقین ہے اس بات پر کہ اگر ہمارے دل میں اخلاص ہے تو اس وقت اللہ فرشتوں کے سامنے اس مجلس پر فخر کر رہے ہوں گے یقینی طور پر اس لیے کہ یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی مجھے میرے آقا نے بتایا اور میرے آقا کا کلام سچا کلام ہے مجھے آقا کی بات پر یقین ہے کہ آپ سچ فرماتے تھے آپ کا ایک ایک قول سچا ہے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ فخر کرتے ہیں تو یہ مختلف قسم کے اذکار ہیں ہر قسم کے ذکر کا کچھ نہ کچھ حصہ کرنا چاہیے ہر ذکر کی تاثیر الگ ہے ذائقہ الگ ہے حلاوت الگ ہے لوگ ایک قسم کے کھانے پر اکتفا نہیں کرتے ہیں ساری زندگی گوشت کھاتے رہے ایسا بھی نہیں کرتے دال ہی کھاتے رہے ایسا بھی نہیں کرتے سبزی کھاتے رہے ایسا بھی نہیں کرتے میٹھا کھاتے رہیں ایسا بھی نہیں کرتے مختلف قسم کی غذائیں کھاتے ہیں صبح کچھ دوپہر کچھ شام کچھ اس لیے کہ ہر ایک کا ذائقہ الگ حلاوت الگ تاثیر الگ تو اگر ہم غذا میں ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں بھی خیال رکھے استغفار کا بھی کچھ حصہ رکھیں استغفار کی بڑی ضرورت ڈبلو کس کس کس ذکر کی فضیلت بیان کروں ہر ذکر ہی بہت اونچا ہے استغفار تو بہت بڑا ذکر مصیبت سے نجات دینے والا اور گناہوں کو معاف کروانے والا اور دلوں کو صاف کرنے والا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والا اور اللہ کے عذاب سے بچانے والا اور مصیبت اور پریشانیوں کو دور کرنے والا رزق میں برکت دینے والا وظیفہ وہ استفار ہے درو شریف کو دیکھیں تو دل چاہتا ہے کہ یہی یہ ذکر کرتے رہیں اس کائنات میں اس کائنات میں رب کعبہ کی قسم انسانوں میں سے کسی انسان کے ہم پر اتنے احسانات نہیں جتنے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم آپ کے احسانات کا بدلہ کیا دے سکتے ہیں نہ ہم آپ کی مٹھی چاپی کر سکتے ہیں نہ آپ کو کچھ کھلا سکتے ہیں نہ آپ کی دعوت کر سکتے ہیں کیا طریقہ ہے آپ کے احسانات کا احسانات کا بدلہ دینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم کسرت کے ساتھ محبت کے ساتھ دروشریف پڑا کریں کہ یہ وظیفہ ملائک کا وظیفہ ہے سلو علی علیہ و سلیم تسلیم میں اپنے نبی پر رحمت بھیجتا ہوں میرے فرشتے نبی پر درود پڑتے ہیں تم بھی یہی کام کیا کرو سلام بھی بھیجا کرو سلاد بھی بھیجا کرو یا یادین آمن سلیہ وسلیم تسلیما یہ بھی عجیب ذکر ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ یہ بڑا عجیب ذکر ہے فرمایا گیا کہ یہ خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے عرش کے نیچے خزانوں میں سے خزانہ ہے قرآن کو دیکھے تو قرآن بڑا ذکر ہے انا نہ زلنا ذکر ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اللہ نے اس کو ذکر قرار دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتے ہے کہ میرا جو بندہ قرآن میں اتنا مصروف رہے قرآن کی تلاوت میں قرآن کی دعوت میں قرآن کی تشریح میں قرآن کی تفسیر میں قرآن کی تفیم میں قرآن کے تدبر میں اتنا مصروف رہے کہ اس کو کسی دوسرے ذکر اور دعا اور وظیفے کی فرصت نہ ملے تو اللہ کہتے ہیں میں جتنے مانگنے والوں کو دوں گا اور جتنا ذکر کرنے والوں کو دوں گا اس سے زیادہ قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے کو عطا کر دوں گا اور فرمایا کے بفضل کلام اللہ اللہ کے کلام کی فضیلت سارے کلاموں پر ایسے ہے جیسے اللہ کی فضیلت سارے انسانوں پر ہے اللہ اکبر ساری مخلوق پر ہے اور مخلوق میں سے کوئی ہے جو اللہ کے مقام تک پہنچ سکے اگر مخلوق میں سے کوئی اللہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی تو کوئی دوسرا کلا دوسرا کلام اللہ کے کلام کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتا وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور اس کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہے تو یہ بھی بہت بڑا ذکر ہے تو ان میں سے ہر ایک ذکر کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اس کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے اور آخر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ذکر کا اصل مقصد ذکر کی اصل رو اور ذکر کی اصل حقیقت وہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے یہ ہے ذکر کی حقیقت یہ ہے ذکر کی روح اللہ کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے اسے یاد رکھا جائے اور اسے بھلایا نہ جائے ہر قدم پر اسے یاد رکھا جائے بس پر, بستر پر لیٹتے ہوئے دکان کھولتے ہوئے معاملہ کرتے ہوئے بازار میں چلتے ہوئے ہر قدم پر ہر کام میں اسے یاد رکھا جائے یہ ذکر کی حقیقت ہے میرے بھائیوں ہاں ایسا نہ ہو کہ زبان تو ذکر میں لگی ہوئی زبان سے تو اللہ اللہ کر رہا ہے اور معاذ اللہ لگا ہوا ہے اللہ کی نافرمانی میں گناہوں میں لگا ہوا ہے رشوت کا لین دین کر رہے اور اللہ اللہ بھی کر رہا ہے اور بد نظری میں مبتلا ہے اور اللہ اللہ بھی کر رہا ہے اس شخص کو ذکر کی حقیقت نصیب نہیں ہوئی جو گناہوں میں لگ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے اور گناہ بھی کر رہا ہے تو ذکر کی حقیقت اس شخص کو نصیب نہیں ہوتی تو فرما کے اللہ دین یز کرون اللہ قیام و قدم و اللہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کربٹوں پر بےفک کرون فی خلق سماواتی بل اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اللہ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر تفکر کا حکم دیا ہے غور و فکر کا حکم دیا ہے تدبر کا حکم دیا ہے اس کائنات میں غور و فکر کرو آسمانوں کو دیکھو زمینوں کو دیکھو سورج چاند ستاروں کے نظام کو دیکھو رات اور دن کے نظام کو دیکھو ہاؤں کی عدل بدل ہیر پھیر کو دیکھو اور بارش کے برسنے کو دیکھو کیا تمہیں اس دیکھنے میں کوئی قدرت کار فرما دکھائی نہیں دیتی غور و فکر تو کرو نظر تو کرو اگر ایمانی نظر سے سوچو گے فکر کرو گے تو تمہیں ہر جگہ اللہ دکھائی دے گا اور عبرت اور نصیحت کا پیغام دکھائی دے گا شاعر کہتے عزیل مر اکانت لہو فکر فی کل شی ان لہو جب انسان ایمانی نظر سے غور و فکر کرتے ہیں تو اسے ہر چیز میں عبرت اور نصیحت کا پیغام مل جاتا ہے گھاس کی پتی میں بھی اس کو پیغام مل جاتا ہے سورج کی کرن میں اس کو پیغام مل جاتا ہے اور سمندر کی لہروں میں اس کو پیغام مل جاتا ہے ہوا کی سرسراہٹ میں پیغام مل جاتا ہے چڑیوں کی چہچہاہٹ میں پیغام مل جاتا ہے صبح کے اجالے میں پیغام مل جاتا ہے رات کی ظلمت میں پیغام مل جاتا ہے اگر وہ غور و فکر کرے تو اس کو عبرت اور نصیحت حاصل ہوتی ہے کہیں فرمایا اللہ نے اولم یتفکرو فی انفسین کیا یہ اپنے نفسوں میں اپنی ذات میں غور و فکر نہیں کرتے اپنے بارے میں ہی غور و فکر کر لیں کہیں فرمایا کہ ان نفی ذالی کا لیات القومی یتفک بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں کہیں فرمایا کزال کے الکم تو تفک تتفکرون اسی طریقے سے اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو تو تفکر کا حکم دیا گیا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فکر سا خیر من قیام لئی ایک گھڑی کا غور و فکر کرنا یہ رات کے قیام سے بہتر ہے لیکن یاد رکھیں کہ وہ غور و فکر جو ذکر کے ساتھ ہو پہلے اللہ نے ذکر کا تذکرہ فرمایا اور پھر فکر کا ذکر بھی کرتے ہیں اور فکر بھی کرتے ہیں اگر فکر تو ہے لیکن ذکر نہیں تو بعض اوقات ایسی فکر انسان کو معذ اللہ الہاد تک بھی پہنچا سکتی ہے ایسی فکر جس کی بنیاد صحیح نہ ہو ایسی فکر انکار خدا تک پہنچا سکتی ہے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے شیطان تمہارے پاس آئے تم سے سوال کرے آسمان کو کس نے پیدا کیا تم کہو گے اللہ نے زمین کو کس نے پیدا کیا اللہ نے سورج چاند ستاروں کو کس نے پیدا کیا تم جواب دو گے اللہ نے تو ہوتے ہوتے تم سے سوال کرے گا اچھا یہ تو بتاؤ کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا اب یہ بھی تو غور و فکر ہے بظاہر غور و فکر کر رہا ہے لیکن یہ غور و فکر اس کو الہاد تک پہنچا رہا ہے بدینی دینی تک پہنچا رہا ہے ان کارے خدا تک پہنچا رہے ایسا فکر کافی نہیں ہے ایسا فکر صحیح نہیں ہے بہت سے لوگ تفکر والی آیات کو سائنس کے صحیح ہونے یا سائنس دانوں کے برحق ہونے کے لیے پیش کرتے ہیں کہتے قرآن سے سائنس کا بھی ثبوت ملتا ہے اور سائنسدان گویا کہ وہی وہ کام کر رہے ہیں جس کام کے کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے وہ کیسے قرآن نے حکم دیا غور و فکر کرو یہ سائنسدان بھی غور و فکر کر رہے ہیں لہذا وہی وہ کام کر رہے ہیں جس کے کرنے کا قرآن نے حکم دیا جان لیجئے یہ وہ کام نہیں ہے قرآن نے جس تفکر کا حکم دیا جس تدبر کا حکم دیا یہ وہ تفکر ہے وہ تدبر ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے اسے اپنی حقیقت کا علم ہو اسے دنیا کے فنا ہونے کا فانی ہونے کا یقین آ جائے اسے آخرت کے وجود کا آخرت کی جزا سزا کا یقین آ جائے یہ ہے تفکر ایسا نہیں کہ وہ غور و فکر محض اپنی ذات کو نفع پہنچانے کے لیے ہو اور راحت اور آرام اور اسائشیں اسائشیں حاصل کرنے کے لیے ہو صرف یہ مقصد اگر ہو تو یہ غور و فکر قرآن کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا حضرت اکبر الابادی رحمت اللہ علیہ بڑے عجیب بزرگ تھے لوگوں نے ان کو شائر کہہ کر تو گویا ان کا مقام کم کر دیا بڑے بزرگ تھے صاحب معرفت انسان بالخصوص ان کی زندگی کے آخری ایام تو ان کا بڑا پیارا شیر ہے انہوں نے کہا بھول کر بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو چونکہ عیسائی جو ہیں وہ اللہ کو باپ کہتے ہیں خداوند خدا باپ کہتے ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے آسمانی باپ کہا بھول کر بیٹھے ہے یورپ آسمانی باپ کو بس خدا سمجھا ہے اس نے برق اور باپ کو بس خدا سمجھا ہے اس نے برق اور باپ کو برق کیا ہے بجلی باپ جو کہ دعا باپ اٹھتی ہے بخارات اٹھتے ہیں وہ بھاپ تو اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ یورپ والے یورپ کے سائنسدان یورپ کے مفکر یورپ کے مدبر یورپ کے دانشور آسمانی خدا کو تو بھول گئے اور خدا کس کو بنا لیا بجلی کو خدا بنا لیا بھاپ کو خدا بنا لیا مادے کو خدا بنا لیا کائنات کو خدا بنا لیا اور اس سے بھی بڑھ کر انسان کو خدا بنا لیا مغرب والوں نے جو سب سے بڑا ظلم کیا ہے وہ انسان کو خدا بنا کر انسان کو خدا بنا لیا گیا بھائی خدا کس کو کہتے ہیں خدا اس کو کہتے ہیں جس کی اطاعت کی جائے خدا اس کو کہتے ہیں جس کو پروردگار سمجھا جائے جس کو پالن ہار سمجھا جائے تو اگر انسان کی مرضی چلے خدا تو وہ ہے جس کی ہر جگہ مرضی چلتی ہے اور اگر ہم کہیں ہر جگہ مرضی انسان کی چلے گی انسان انسان جو چاہے وہ ہوگا جو چاہے وہ جائز ہے انسان جو چاہے جمہوریت کیا ہے جس جمہوریت پر کیا مذہبی اور کیا غیر مذہبی سارے ہی لیڈر فدا ہوتے ہیں یہ جمہوریت کیا ہے اس جمہوریت میں یہی تو ہے کہ انسان جو چاہے وہ ہونا چاہیے جو انسان چاہے تو انسان کو خدا بنا لیا تو ان کے تفکر نے ان کے تدبر نے ان کو اللہ تک نہیں پہنچایا بلکہ معاذ اللہ انکارے خدا تک پہنچا دیا تو بھائی تفکر کی بنیاد صحیح ہونا ضروری ہے ہاں ایسا نہ ہو کہ وہ تفکر اور تدبر کرنا شروع کر دیں جو ایک منطقی صاحب نے تفکر شروع کیا کہ بھئی حکم دیا جاتا ہے غور و فکر کیا کرو تو اب انہیں غور و فکر کرنا شروع کیا چنانچہ دیکھا کہ ایک دیوار کے پاس کھڑے ہیں اور دیوار کے اوپر دیہاتی لوگوں نے اوپلے رکھے ہوئے اوپلے گوبر کے اوپلے اب منتقی صاحب غور و فکر کر رہے ہیں بہت دیر سے کھڑے ہیں اقدا حل نہیں ہو رہا اُلجی ہوئی گتھی سلجھ نہیں رہی مسئلہ بڑا مشکل سا لگ رہا ہے کھڑے ہیں کافی دیر سے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کسی نے پوچھا حضرت کیا ہوا کہتے سوچ یہ رہا ہوں کہ اس دیوار کے اوپر کیسے چڑھ گئی تھی کیسے چڑھ گئی تھی کہ گوبر اوپر ہے اور اوپلا ہے یہ تو بھینس کیسے اوپر چڑھ گئی تھی تو بھائی ایسا غور و فکر نہیں غور و فکر کی بنیاد صحیح ہونا ضروری ہے ایسا غور و فکر جو ایمان پر مبنی ہو جو مارفت تک پہنچا دے جو اللہ تک پہنچا دے جو اپنی حقیقت کو کھول کر رکھ دے تو فرما کہ میں اتفق کروں نا فیخل کے وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور جب غور و فکر کرتے ہیں تو پھر پکار اٹھتے ہیں رب بنا ماں خلق تہازیلا اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار نہیں پیدا کیا تو نے کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں کی کوئی ایک چیز بھی نہیں جو اللہ نے بیکار پیدا کی ہو یہ کیڑے مکوڑے یہ حشرات یہ پرندے یہ چرندے یہ درندے یہ سمندر کی مچھلیاں اور یہ بادل یہ آسمان یہ زمین یہ ایک ایک پودا یہ ایک ایک تنکا کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ نے بیکار پیدا کی ہو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور ہر چیز اپنے مقصد میں لگی ہوئی ہے چوٹی اپنے کام میں لگی ہوئی ہے